بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ صلی علّہ محمدن و عالا عل محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیمہ وعا عل ابراہیمہََََََََََقا حمید المجيد البارك الا محمدن والا عل محمد كم بارك تعليٰ ابراہيىمہ والا عال ابراہيىمہں حمید المجيد جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اس دنیا میں انسان نے سب سے پہلی بار كس كى پوجا كى جی بالکل یہ واقعی ایک بہت بنیادی سوال ہے یعنی جب روئے زمین پر کوئی مندر یا کوئی مسجد نہیں تھی تو انسان کا سر کس کے آگے جھکتا تھا آج کی اس فکری گفتگو میں ہم اسی بحث میں غوطہ لگانے والے ہیں موضوع ہے مذہب کی ابتدا استعماری بیانیاں یا توحید کی گواہی اور آج کی یہ علمی نشست ایک بہت ہی خاص ماخذ پر مبنی ہے بالکل یہ گہرا مطالعہ ہم معروف دانشور سید جہانزیب عابدی صاحب کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک سے کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام مطالعے اور نقات کو اس طرح بیان کیا جائے کہ کوئی بھی پہلو تشنا نہ رہ جائے ہم اس پیچیدہ سوال کی تہیں کھولیں گے کہ کیا انسان نے اپنا فکری سفر ایک خدا کو ماننے سے شروع کیا یا ابتدا میں وہ کئی خداؤں اور روحوں کو مانتا تھا صحیح اور اس نشاست میں ہم اس موضوع کو بہت ہی موضوعی انداز میں پرکھیں گے مطلب ہم تاریخی مذاہب کے خود و خال دیکھیں گے اسلامی روایات کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی جدید مغربی علم بشریات جسے اینتھروپولوجی کہتے ہیں اس کے متضاد زاویوں کو بھی سمجھیں گے چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں مصنف کی تحریر کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور تصور سے ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم مختلف ادوار اور تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو ایک اعلیٰ برتر اور واحد خدا کا تصور ہمیشہ موجود رہا ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں ہاں بالکل اور اگر ہم ابراہمی مذاہب کی بات کریں تو اسلام توحید کی سب سے خالص واضر اور جامع شکل پیش کرتا ہے ایک ایسا تصور جہاں کائنات کا خالق صرف ایک اللہ ہے اور اس کی واحدانیت ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے تقسیم اور تقسیم سے بھی بالا تر ہے جی مطلب خدا کو کسی مادی شکل یا جسم میں تصور کرنے سے بالکل پاک رکھا گیا ہے اور یہی وہ دھاگا ہے جو ابراہیمی مذاہب کو جوڑتا ہے اگر یہودیت کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک خدا پر ایمان مرکزی عقیدہ ہے ان کی روایت میں اسے یہووا کے نام سے پکارا گیا ہے جو کائنات کا خالق ہے اور عیسائیت کا آغاز بھی تو ایک خدا کے تصور سے ہی ہوا تھا نا بالکل اگرچہ تحریر کے مطابق بعد میں اس میں تسلیس یعنی باپ بیٹا اور روح القدس کا نظریہ شامل ہو گیا لیکن آج بھی ان کی بنیاد ایک خدا پر ایمان لانے کے دعوے پر ہی کھڑی ہے اچھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تصور صرف ابراہمی مذاہب تک محدود نہیں ہے تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم تہذیبوں میں بھی ایک برتر ہستی کا تصور نمایاں تھا جیسے زرتشتیت کو لے لیں جی قدیم ایران کا مذہب ہاں وہاں اہورا مزدہ کو ایک اعلیٰ اور برتر خدا مانا گیا ہے جو خیر اور سچائی کا سر چشمہ ہے بھلے وہاں خیر اور شر کی کشمکش کا تصور ہو لیکن اعلیٰ ترین ہستی ایک ہی ہے اور قدیم مصر کی تاریخ سے تو ماخذ نے ایک کمال کا واقعہ نقل کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ مصر میں دیوتاؤں کی ایک پوری فوج تھی ہر چیز کا الگ دیوتا لیکن وہاں آخری ناتن نامی ایک فرون بھی تو گزرا ہے بالکل اس نے ایک زبردست فکری انقلاب لانے کی کوشش کی جسے تاریخ میں اٹی اٹینزم کہا جاتا ہے اس نے تمام پرانے دیوتاؤں کو رد کر کے سورج کے نشان آتین کو واحد خدا کے طور پر پیش کیا تاریخ مذاہب میں اسے توحید کی طرف ایک جرد مندانہ قدم سمجھا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ صرف قدیم تاریخ تک نہیں رکا جدید مذاہب نے بھی اس کی جھلک ہے جیسے سکھ مت میں واح کا بے مثال تصور دیکھ لیں یا بہائی مذہب جہاں ایک ہی خدا پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی ہے اگر اس بات کو وسیطر تناظر میں دیکھا جائے تو ان تمام مثالوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے یہی کہ خدا کی وحدانیت کا تصور تاریخ کا ایک اٹوٹ انگ رہا ہے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے انسان کی فطرت میں یہ بات رچی بسی ہے وقت کے ساتھ انسان نے اس میں ملاوٹ ضرور کی لیکن خالص توحید کی سب سے واضح شکل اسلام میں ہی نظر آتی ہے اس سارے پس منظر کے بعد اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اس مذہبی شعور کی ابتدا ہوئی کہاں سے ماخذ ہمیں اس بحث کے دو بڑے اور بالکل متضاد زاویے دکھاتا ہے پہلا نقطۂ نظر مذہبی ہے یا خاص طور پر اسلامی روایت کا موقف جی جس کے مطابق انسان کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی तारीख़ के पहले सफ़े पर कोई बुत नहीं था पहले इंसान हज़रत आदम अलम थे और इब्तदा में तमाम इंसान एक ही उम्मत थे जो एक खुदा की इबादत करते थे तो फिर ये उलझन पैदा होती है कि ये हज़ारों बुतों का तसव्वुर कहाँ से आ गया इंसान ने पत्थर और लकड़ी को पूजना कैसे शुरू कर दिया मुसन्फ़ ने इसका बहुत मनतकी जवाब दिया है रिवायत के हवाले से बताया गया है कि शिर की इब्तदा अचानक नहीं हुई थी حضرت نول علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اس حوالے سے اہم ہے ان کے معاشرے میں کچھ انتہائی نیک افراد گزرے تھے اور جب وہ وفات پا گئے تو لوگوں نے عقیدت کے لیے ان کے مجسمے بنا لیے بالکل شروع میں مقصد صرف عقیدت تھا کوئی پوجا نہیں کرتا تھا لیکن نسلیں گزرتی گئیں جب نئی نسلوں نے ان مجسموں کو دیکھا تو ان کے ذہنوں میں انحراف پیدا ہوا عقیدت آہستہ آہستہ عبادت میں بدل گئی اور وہ مجسمے بت بن گئے ہاں یوں شرک کی ابتدا ہوئی مطلب انسان کا سفر توحید سے شروع ہو کر تنزیلی کا شکار ہوتے ہوئے شرک کی طرف گیا یہ تو مذہبی زاویہ تھا لیکن دوسری طرف جب ہم جدید مغربی علم بشریات یعنی اینتھروپولوجی کے ابتدائی نظریات دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل الٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے نزدیک سفر عروج سے زوال کی طرف نہیں بلکہ سادہ سے پیچیدہ کی طرف تھا ان کا ماننا تھا کہ ابتدا میں انسان بہت سادہ تھا اور وہ اینمزم کا خیال تھا اینیمزم یعنی فطرت کی چیزوں میں روحوں کا تصور جی جیسے قدیم انسان بادلوں کی گڑھ سنتا یا دریا دیکھتا تو اسے لگتا کہ ان میں روحیں ہیں وہ درختوں پہاڑوں سب میں روحوں کا تصور کرتا تھا اور پھر اس مغربی نظریے کے مطابق اگلا مرحلہ پالیکیزم کا تھا بالکل جب انسان نے قدر ترقی کی تو ان روحوں کو دیوتاؤں کا درجہ دے دیا بارش کا دیوتا جنگ کا دیوتا کئی خداؤں کا قیدا اور آخر میں ایک طویل ارتقا کے بعد انسان مونوتھیزم یعنی توحید تک پہنچا ان کے نزدیک توحید کوئی الہامی چیز نہیں بلکہ ذہنی ترقی کا نتیجہ تھی اور یہیں سے سارا فکری ٹکراؤ شروع ہوتا ہے یہ فرق علمی نہیں ہے ہے ہے یہاں بات ہو جاتی مصنف نے بشریات کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے ہم تو سمجھتے ہیں اینتھروپولوجی ایک غیر جانبدار سائنس ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے انیسویں اور بیسویں صدی میں یہ علم خالص علمی ماحول میں پروان نہیں چڑھا جی وہ استعماری قبضے کا دور تھا ماخذ بتاتا ہے کہ یورپی سامراج نے اس علم کو ایک عملی آلے کے طور پر استعمال کیا مقامی لوگوں پر حکمرانی کے لیے ان کی تہذیب کو سمجھنا ضروری تھا اسی لیے مالینووسکی اور ریڈ کلف براؤن جیسے ماہرین نے زیادہ تر انہیں علاقوں میں تحقیق کی جو استعماری کنٹرول میں تھے اور اسی تناظر میں مصنف نے ان ماہرین کے فکری فریم ورک پر سوال اٹھائے ہیں تحریر میں ایڈورڈ ٹائلر کے اینمزم اور ایمائل درقائم کے نظریے کا ذکر ہے جس نے مذہب کو محض ایک سماجی علامت قرار دیا تھا درکائم کا کہنا تھا کہ مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ معاشرہ دراصل مذہب کے روپ میں اپنی ہی پوجا کر رہا ہوتا ہے اور ناقدین کا خیال ہے کہ ان نظریات کا مقصد وہی اور الہی ہدایت کو تاریخی طور پر کمزور دکھانا تھا ہم یہاں کوئی فریق نہیں بن گئے لیکن ماخذ کا یہ موقف بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ نظریات آسمانی مذاہب کی بنیاد پر چوٹ کرتے ہیں اور کچھ مفکرین تو اسے ایک وسیتر مغربی اور سیونی بیانیے سے بھی جوڑتے ہیں تاکہ انسانی معاشروں کی شناخت مذہب کے بجائے جدید سیکولر تصورات پر رکھی جائے بالکل مطلب انبیاء کی دعوت کو محض سماجی ارتقا قرار دے کر چیلنج کیا جا سکے اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے کیا سائنس سمجھے جانے والے مضامین اپنے دور کے سیاسی اور تہذیبی عوامل سے متاثر نہیں ہوتے یہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن خوش قسمتی سے مغربی علم بشریات کے اندر سے ہی ایک اختلاف بھی سامنے آیا سب محققین اس استعماری ماڈل پر متفق نہیں تھے بیسویں صدی میں ایک نیا رخ سامنے آیا جسے نظریہ ابتدائی توحید یا آر آرمونوتھم کہا جاتا ہے ہاں اور اس میں سب سے نمایاں نام ویلہم شمٹ کا ہے ان کی کتاب کے مطابق قدیم اور سادہ ترین قبائل میں بھی ایک اعلیٰ خالق خدا یا ہائی گاڈ کا تصور ملتا ہے ایک ایسا خدا جو کائنات کا خالق اور اخلاقیات کا محافظ ہے اور اینڈریو لینگ نے بھی اپنی کتاب میں ثابت کیا کہ آسٹریلیا اور افریقہ کے قبائل میں ایک آسمانی خدا کا تصور تھا جو روزمرہ کے بتوں سے بالکل الگ تھا اور پھر مرچا الیدے کا کام بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے جس میں اسکائے گاڈ کے تصور کو دنیا بھر کی تہذیبوں میں مشترک بتایا گیا یہ سن کر کیسی خوشگوار حیرت ہوتی ہے نا جی ان محققین کے تین بڑے دلائل بہت ٹھوس تھے پہلا تو تقابلی مشاہدہ تھا کہ مختلف قبائل میں ایک خدا کا تصور مشترک پایا گیا اور دوسری دلیل یہ تھی کہ یہ اعلی خدا روزمرہ کے چھوٹے بتوں سے بلند مقام رکھتا تھا بالکل یعنی اصل تصور توحید کا ہی تھا بتوں کی پوجا بات کی ملاوٹ تھی اور تیسری دلیل تاریخی تنقید تھی مطلب اگر شروعات ہی بتوں سے ہوئی تھی تو ان سادہ معاشروں میں ایک اعلیٰ اور برتر خدا کا تصور آیا کہاں سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بتوں کے ڈھانچے میں اچانک خالق کا وجود آ جائے اور یہیں پر ماخذ دونوں مکاتب فکر کے طریقہ کار کا موازنہ کرتا ہے جی جو ارتقائی ماڈل تھا وہ ڈارون کے نظریے سے متاثر تھا ایک سیدھی لکیر میں سفر اور ان کی تحقیق زیادہ تر سیکنڈ ہینڈ رپورٹس پر مبنی تھی مطلب وہ خود کبھی ان قبائل کے پاس گئے ہی نہیں بس مشنریوں کی رپورٹس پڑھ کر نظریات بنا لیے جبکہ دوسری طرف شیمٹ اور لینگ کا جو تقابلی ماڈل تھا وہ براہ راست مشاہدے پر مبنی تھا انہوں نے باقاعدہ قبائل کا تقابل کر کے ثابت کیا کہ وہ ارتقائی مفروضہ حقیقت کی اقاسی نہیں کرتا یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ خالص علمی معیار پر آج انیسویں صدی کے خطی ارتقائی نظریات اتنے مضبوط نہیں رہے جدید مطالعات مانتے ہیں کہ مذہب کی تاریخ کو ایک سادہ فارمولے میں قید نہیں کیا جا سکتا تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید جہاں زب صاحب کی تحریر ہمیں سمجھاتی ہے کہ توحید کا تصور انسان کے شعور میں پیوست ہے استعماری بیانیوں نے اسے وقتی طور پر دھند کی کوشش ضرور کی لیکن تاریخی حقائق بار بار کی گواہی دیتے ہیں اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے اہم ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے موجود فکری اور سیاسی مقاصد کو سمجھنا عقلی بالیدگی کے لیے ناگزیر ہے بالکل صحیح کہا آپ نے اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن کو بے چین کرتا ہے اگر قدیم ترین اور سادہ سمجھے جانے والے قبائل بغیر کسی جدید فلسفے کے ایک اعلیٰ خالق کا اتنا گہرا اور خالص تصور رکھتے تھے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جدید دور کا انسان اپنی بے پناہ ٹیکنالوجی اور مادی ترقی کے باوجود روحانی اور فکری اعتبار سے آگے جانے کے بجائے دراصل تنزیلی کا شکار ہوا ہو کیا ہماری جدیدیت نے ہمیں اس فطری شعور سے دور کر دیا ہے جو صدیوں پہلے کے انسان کو حاصل تھا بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال ہے یہ واقعی اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اس گہرے سوال کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس فکری نشست کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں امید ہے اس گہرے مطالعے نے آپ کو ایک نئے زاویے سے سوچنے کی دعوت دی ہوگی سننے والوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ